یا حبیب اللہ اللہ وسلام علیکم یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اے ایمان والو میں ہم حاضر ہیں آج رمضان مبارک کی اٹھارہویں تاریخ ہو چکی چودہ سو بتیس جی ہمارا سلسلہ الحمد للہ ابتدا سے ہی جاری ہے پرانے پاک کی کئی سی آیات کریمہ بیان کی جا چکی جن کا آغاز یا لڑینا منو یعنی اے ایمان والوں سے ہوتا رہا ہے آج بھی ہم پارا نو سور فال کی آیت نمبر 29 ٹوینٹی میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے انشاءاللہ شاء اللہ زل اس سے متعلق کچھ سنیں گے ویسے قبل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی در درود و سلام پڑھنے کی برکت کرتا چلو جہاں آتا مدی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ تعالیٰ علی و علی و علی و کو فرمانے نشانے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس روس مت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفروں سے پور شریف پڑھنے والا بنا ہے سم حبیب اللہ تعالی الا محمد سورت یہ ترتیب کے حساب سے قرآن کی آٹھویں سورت ہے پارے میں ہیں دسویں پارے میں بھی ہے پورا تعالیٰ عشا فرماتا والوں ان لکم فرق ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو گے ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو گے, گے, گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو بات سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے متی چار کے ناظرین عبدال کریم نے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ اللہ کی اطاعت اور اتار اطاعت برداری اور اس کے رستول کے اطفاع پیدوی کرو اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو نیات محتاط ہو کر ان کے احکام کی تعمیل کرو جس کے چلے میں تین نعمتوں سے وہ تین نعمتوں کون سی ہیں تمہیں فرقانے گا یار تمہیں فرقان تا فرمائے گا کم سہی آتی آت کو مٹا دے گا گنا کو مخصر فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے جو اس کی بات مانتا ہے اس کو صرف ادب و سے ہی نہیں نوازتا بلکہ انعامات سے بھی اس کو نوازتا ہے متسم میں فرقان کے متعدد معائنہ بیان کیے ہیں اس میں نصرت الہی یعنی اللہ تعالی کی مدد بھی آتی ہے حفاظت بھی آتی ہے حق و باتل میں امتیاز کی بسیت اور صلاحیت بھی اس کے معینہ میں داخل کی گئی ہے جو اہل تقویٰ کا اہل تقوا کو عطا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا یعنی جب مومن مرتقی ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی نظریں کرم ہوتی ہے اس کی دنیاوی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت سدھر جاتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر اسی ان کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی عشا فرماتا ہے ولا خوف ولا ہوں یا حسن کہ انہیں اللہ کے فضل سے مستقبل کی جو خطرات ہوتے ہیں ان کی کوئی فکر نہیں رہتی ان کا کوئی ڈر نہیں رہتا اور معافی کے صدمات کا کوئی غم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ متقیوں کی تاریخ یوں بھی فرماتے ہیں ان اللہ معیل مطین بے اللہ کی مدد اس کا خصوصی فضل و کرم متقیین کے لیے اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متقی جو لوگ ہیں ان کے کئی فضائل بیان ہوئے ان کے کئی انعام اور اقرام بیان ہوئے اور آخری اور مشہور جملہ سنتے رہتے ہیں ایک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے اور یہ ماہ رمضان ہیں ماہ رمضان میں جو ہمیں روزے عطا کیے گئے ان روزوں کے عطا کرنے میں بھی ہمیں جو ارشاد ہوا لقن لقن تک تکون تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو تمہیں تقوا نصیب ہو یہاں پر سب سے پہلے میں فرقان کے حوالے سرچ کروں گا کہ فرقان کے جو معنی بیان ہوئے اس کی مزید وضاحت کریں گے اور اس سے متعلق چند حکایتیں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سلسلے میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو درست سمجھنے کی توفیق فرمائے آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے اور آج سے کہ میں نے ارض کی شب ہے اور اب تک اگر ہم نے قرآن پاک کو درست پڑھنا نہیں سیکھا قرآن پاک کو سمجھنا شروع نہیں کیا تو چند دن کا مہمان رہ گیا ہے بارہ تیرہ دن کہہ سکتے ہیں کہ ماہر رمضان و مبارک کے رہ گئے اور جس تیزی کے ساتھ اکثر حصہ گزر گیا اب بکیا حصہ گزرنے میں بھی کیا وقت لگے گا اگر اب تک ہماری اس معاملے میں سستی رہ رہی ہے میں تمام میرے مدد جنگ کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ اگر سستی رہ گئی ہے کمزوری رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں افرت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو درست پڑھنے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یہ بات آ رہا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں قرآن پاک عطا کیا اس کی آخری راتوں کو للت القدر بھی کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک رات للت القدر ہے اکیسویں تیئیسویں اور پچیسویں ستائیسویں انتیسویں جمہور علماء کا کال اسی پر ہے کہ ستائیس شب شد القدر ہوتی ہے لیکن کسی بھی رات میں للت القدر ہو سکتی ہے اور یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اور آن آزل کیا ان میں بعض ایسے بزرگ بھی گزرے جو لہلت القدر کو پہچان لیتے تھے اس کی ان کو معرفت نصیب ہو جاتی تھی کہ جو جب, اس کو جب اللہ تعالیٰ کسی کو تقوی عطا کرتا ہے نا جیسے کہ یہاں قرآن پاک کی جو آئے تھے میں نے بیان کی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تقوی عطا کرتا ہے نا تو اس سے اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی کی وضاحت اس سے پہلے شروع کے بیانات میں کر چکا ہوں کہ تقوی کے جو درجات ہیں کہ کب, کبائر سے بچے گناہ سے بچے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے تو یہاں پر جو فرقان بیان ہوا جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تقوی اختیار کرتا ہے جو فرقان عطا فرماتا ہے یعنی حق اور باطل میں اس کو تمیز ہو جاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جس خوش کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اس کے لیے اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیر نہایت ہی سہل اور آسان ہو جایا کرتی اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ خدا داد بصیرت سے حلال و حلام میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے حق کو باطل کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے نیک و بد میں فرق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی نیز اس کی نظروں سے ایجادات دور کر دیے جاتے ہیں اب وہ صرف اشیاء کو نہیں دیکھتا بلکہ حقائق جو اشیاء کے جو حقائق ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں اور قریب دور کا فرق بھی اس کے یہاں ختم ہو جاتا ہے جو ہی وہ توجہ کرتا ہے ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے چاہے وہ کریب ہو یا کتنی ہی دور ہو اور اس کیفیت کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فراست سے تعبیر فرمایا ہے چنا کے بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمات اتو فرا ستل ممین اتو فرا ستل بنور اللہ مومین کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے سے دیکھتا ہے یعنی yani فراست یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور قوت فہم سے کسی کے بتائے بجے وہ جان لے جو عام طور پر لوگ بڑی کوششوں کے باوجود بھی نہیں جان سکتے یہ فراست ہے تو اب جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا جسے اللہ تعالیٰ فراست نصیب فرمائے تو کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی یعنی yani ایک ممالک کے ساتھ درج کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ اب حجاب نہیں رہتا بڑی اس کو بصیرت نصیب ہو جاتی ہے اور مفسن لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرشا کے مطابق فراست مومن, مومن مومن کامل کا خاصلہ ہوتا ہے صاحب فراس مومین جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اس پر اس چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی نظر عام لوگوں جیسی نظر نہیں رہتی بلکہ وہ تو اللہ کی عطا کردہ مخصوص نور سے دیکھنے لگتا ہے اور یہ نور اسی متقی کی نظر کا حصہ بنتا ہے جو ہر حال میں اللہ ازم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقم کی تعمیر میں لگا رہتا ہے اب اندازہ کیجیے کہ جب اہل ایمان کو ان کے تقوے کے سبب اللہ کا نور نصیب ہو جاتا ہے اور ان کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اتقدر قدر کو فراست نصیب ہو جاتی ہے تو جس پر ایمان لا کر اس کے پیارے حبیب پر ایمان لا کر جب یہ بندہ مومن بنتا ہے تو اس کے پیارے حبیب ابھی ب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کا کیا عالم ہوگا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ وایت پہ لاکھوں سلام پھر صحابہ کرام والے مریدوان کی جو فراست ہوگی صدیق اکبر کی فراست کو اب کون پہنچ سکے جس کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا متقی اطخار جسے قرآن کہہ دے سب سے بڑا متقی اسے قرآن کہہ دے اور قرآن کہے کہ یہ متقی ہے تقوی والا ہے سب سے بڑا تقوی والا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنا تو خود ہم غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا اعلان کیا ہوگا کہ فاروق ربضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سراست کا عالم کیا ہوگا عثمان غنی ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سراست کا عالم کیا ہوگا اور مولا مشکل کشا شہر خدا کم اللہ تعالیٰ وجول کریں گی سراست کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے بارے میں خود ارشاد فرمائے کہ میں ان کا شہر ہوں اور علیس اس علی اس کا دروازہ تو صحابہ کرام مدوان کی جیسے مطلب کہ ان کے ترجات ہمارے علماء نے بیان کیے اس کے مطابق غور کرتے جائیے اور جو مطلب جتنے زیادہ تقوے والا ہوتا ہے اس کی فراست اسی قدر زیادہ ہوتی ہے پھر یہ بتدری آئیے تو ہمارے آئم دین کی فراست کا عالم کیا ہوگا ان کے تقوے اور پرہیزگاریاں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی محتاط زندگی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ از اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جو کیفیات قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں اور جو کتابوں میں پڑھتے ہیں واقعات میں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر فراست عطا کی ہوگی کہ قرآن میں جس طرح کے میں نے ابھی بیان کیا کہ واضح طور پر جیسے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ تم اگر اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں امتیاز اللہ تعالی ایسی فراست عطا کر دے گا کہ حق اور باطل تھا نے جو حدیثوں کو لکھا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیثیں لکھی کسی فراست تھی ان کی روایتوں کو جمع کرنے میں کیسے علوم اللہ تبار تعالیٰ قیام سے انہیں آتا ہوا ہے اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست کا عالم کیا ہوگا ان کے انہوں نے کس طرح فقہ کو تدمیم کیا ان کے کی نزدیک فک یہ تو مطلب فقہ میں سب انی تو پیچھے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آگے کس قدر مطلب کے معاملات ظاہر ہوئے ہوں گے جیسے کہ میں نے کل وضو کے بیان کے اندر امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کشف نظر تھی اس کے متعلق میں نے ارد کیا تھا کہ وضو میں جو گناہ نکلتے تھے وہ گناہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس کے وضو میں یہ گناہ جا رہا اس کو توبہ کروایا کرتے تھے امام اعظم امام و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح غور کرتے جائیے یہ جو ہمارے بزرگان نے دین گزرے ہیں ان کی سیرتوں پر غور کرتے جائیے ان کی ثراثت پر غور کرتے جائیے ان کے تقوی اور ان کی ان کے زہد ان کے ورا ان کے فیم و عمل پر غور کرتے چلے جائیے تو میں تو غور کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی جو یہ آیت کریمہ پڑی اس کے ساتھ جو میں نے اس کے ساتھ جو حکایتیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں اللہ وقت پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگان دین کو صابۂ کرام کو کسی کیسی نظر عطا کی کسی کی نظر ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو اچھا نکایت سناؤں گا اسی میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت الکرم اسی فراست یا نور الہی سے ساری کائنات کو اپنی اتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح ملاحظہ فرماتے تھے یہ وہ نظر تھی جس میں اللہ کا نور شامل تھا دیگر اولیا کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں جو انہوں نے اپنی نظر سے بہت کچھ کام کیے اور ہم الحمدللہ انہی انہیں پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مرید بنتے ہیں قادری سلسلہ یہی غور کیجئے جیسے میں آپ کو جن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہیں خواب میں شیطان ننگا نظر آیا بغیر کپڑوں مطلب ننگا تھا آپ نے فرمایا بے حیا تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی بولا کیا یہ لوگ آپ کے نزدیک انسان ہیں اب یہ دیکھیں شیطان کی ریاض و صحال یہ بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی مست یہ ہاں بڑی مشہور کتاب ہے اس میں سے بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے اس کا حوالہ ہے تو ایک تو شیطان نے کہا کہ کیا یہ لوگ آپ کے نزدیک انسان ہیں آپ نے فرمایا بے شک یہ انسانی ہی تو ہیں چاہ لائن کہنے لگا اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو میں ان سے اس طرح نہ کھیل پاتا جسے بچے گیم سے کھیلتے ہیں انسان تو حقیقت وہ لوگ ہیں جو شو نزیہ یہ بغداد شریف کا ایک مہیلا ہے کہ مسجد میں جو موتقز تھے اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ وہ انسان ہیں جن کی عبادت اور ریاضت سے میں گھلا جا رہا ہوں میں جب بھی انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ رب طاللہ کو اشارہ کرتے ہیں اور میں جننے لگتا ہوں اب خواب سے بیدار کا سید جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسجد جامعہ مسجد کی طرف بڑھے وہاں آپ نے تین شخص دیکھے جو اپنی گدڑی میں چھپے عبادت میں مصروف تھے اب آپ کے آنے کی آہت سن کر ان میں سے ایک نے خودری سے اپنا سن نکالا بولا اے ابو القاسم یہ جنید بغدادی رحمت اور تعالیٰ کی کنیت تھی اے ابو القاسم شیطان نوین کی بات سے دھوکہ نہ کھائیے اے ابو القاسم شیطان نوین کی بات سے دھوکہ نہ کھائیے یعنی اس سے یہ سمجھانا ہو رہا کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو مسجد کے اندر احتقاف کیے ہوئے تھے متقف تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گویا کے جو شیطان کو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا تو ان تینوں کو وہ خواب ہی بتاتا تھا کہ شیطان جنید بغدادی کے خواب میں آ کر یہی حرکت کر کر گیا ہوا اس قدر دور کی نظر تھی ان کی اور اس قدر ان کو فراست تھی اس قدر ان کے حجاب اٹھے ہوئے تھے یہ الگ تھا اللہ کے نیک بندوں کی شانی کچھ اور ہوتی ہے اور پرہیزگاری پر عمل کرنے والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی تقوا اور پرہزگاری عطا فرمائے اسی طرح شیخ ابراہیم خباس یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں ایک پہاڑ پر پہنچے انار کا باغ تھا درختوں میں سرخ انار لٹک رہے تھے آپ سے انار آ گئے ایک انار توڑ کر کھانے لگے جو نیا ترش تھا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھوڑی دور چل کر ایک شخص نظر آیا جس کے جسم پر بھیڑیں لپٹی ہوئی تھی آپ نے اسے سلام کیا جواب ملا واحد کو یا ابراہیم آپ آب کو بڑی خیرت ہوئی پوچھا آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا وہ شخص کہنے لگا جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہے اگر آپ اللہ سے اپنے لیے دعا کرتے تو وہ ضرور آپ کو انار کی خواہش سے بچا لیتا کیونکہ انار کی لذت کی سزا تو آخرت کو آخرت میں بگت ہوگی اور ان بھیڑوں جو مجھے اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے یہ عارضی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے شکایت کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ مومن کی فراست تھی کہ اس شخص نے نہ صرف یہ جان لیا کہ یہ جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے اس کا نام ابراہیم ہے بلکہ یہ بھی جان لیا کہ ادھر جا کر انہوں نے ایک انار کھایا اور انار سے ترستا اگر تم اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انار جو تمہیں جو خواہش پیتا اللہ تعالیٰ تمہیں انار کی خواہش سے بچا یہ نظر تھی ان کی آج بھی سے کئی واقعات ملتے ہیں کہ بزرگوں کی نظریں بہت دور تک جاتی ہے اور واقعی سمجھ میں آتا ہے دنیا میں بھی اگر کوئی کتنی زیادہ مطلب کہ وہ ریاضتیں کر لیتا ہے دنیا کے حوالے سے تو ہم کہتے وہ دور اندیش ہے وہ دور تک سوچتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اور اس کی میں ریاضتیں کرے اس کی فرما برداری کرے اس کی حبیب کی فرما برداری کرے اور تک کو اختیار کرے گناہوں سے بچے تو اس کے لیے تو بڑے ہی مطلب کے وہ راس کھل جاتے ہیں اس کی نظر کافی حجابت ہو جاتے ہیں بلکہ وہ روایت بخاری شریف کی بھی مشہور روایت ہے کہ بندہ فرض کے ذریعے جو میرا کر پاتا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں پاتا فرض کے ذریعے اللہ کا کر پاتا ہے پھر نوافل کے ذریعے وہ مزید کر پاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا کر پا لیتا ہے کہ اللہ تعالی مطلب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس جسے پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جائے وہ چلتا ہے اس کے زبان بن جاتی وہ بولتا ہے جس سے کان بن جیسے وہ دیکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کامیلا اس کے عمل میں کس قدر شامل حال ہو جاتی ہے فرض یہ سب سے پہلے یاد رکھیے گا سب سے پہلے فرائض ہیں یہ کئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے بڑے بڑے عورتوں جیسے بالے رکھ کر جو کہ ناجائز اور حرام ہے کندھوں سے نیچے بال رکھ کر اور طرح طرح کے میلے کو چیلے انداز کے اندر بیٹھے ہوئے جیسا میرے سوا لگے گم میٹے گم کماوے کوئی کھائے ہم اس طرح کے وہ انداز لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ملتے ہیں یاد رکھیے سب سے جو بنیادی چیزیں تقوے کے لیے وہ حرام سے بچنا جو نماز قضا کرتا ہو جو رمضان کے روزے بلا اعجاز شرعی قضا کرتا ہو جو بد نگاہیاں کرتا ہو جو فلمیں دیکھتا ہو جو نشہ آور چیزوں کے اندر بدمس ہوتا ہو شرابیں پیتا ہو جوئے کھیلتا ہو اجنبیا غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو خلط ملت کرتا ہو ملتا جیتا ہو بد, بد نگاہیاں کرتا ہو بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہو، اجنبی یا بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہو، ان سے گپت شدید کرتا ہو جو ہمارے ماحول نہیں دیکھتے دعوتوں کا ماحول دیکھے ہیں, اور بھی کتنے ایسے ماحول ہیں تو تکوا تھکوا ہوتا ہے تکوا تو حرام سے بچنا جو سب سے بنیاد ٹکوا یعنی تکوے کی سب سے پہلی قسم جو مفسرین لکھی وہ یہی ہے کہ بندہ کفر سے بچے الحمدللہ اس زمن میں تو سارے مومین متقی ہیں سارے مسلم متقی ہیں اور یاد دیکھیے کہ مومین کو بھی تفصیل میں لکھا ہے مومین کو بھی مومن ہونے پر اس فراست سے حصہ ملتا ہے فرقان کا جو حصہ ہے نا وہ اسکول ملتا ہے کہ مومین میں صلاحیت ہوتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان جو جنا پیچھے رہ گیا اور وہ جو نا دوسرے لوگ ہوتے غیر مجھ سے ترقی کر گئے یہ نہیں ہے یقین جانے مومین کو بطور مومن ہونے پر بھی فراست سے حصہ ملتا ہے بس سب سے اہم بات تو آپ دیکھ لیجیے نا کہ وہ کفور ایمان میں کسی تمیز کر رہا ہے غلط کام کر کے بھی سمجھتا تو ہے کہ غلط ہے بس اس کو مبتلا کر دیتی ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ عام مومن کو بھی فراست سے ملتا ہے اور جیسے جیسے جیسے جیسے اس کو تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اس کی فراست میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یعنی وہ اس کے بعد قوائر سے بچے گا گناہ کبیرہ سے بچے گا جس پر عذاب کی وعید ہے ان سے بچے گا یہ متقی ہے پھر ثغائر سے بچے گا شبہات سے بچے گا جن میں ڈاؤٹ ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے شبہات سے بچے گا جب شبہات سے بھی بچے گا یوں آگے چاہتے جاتے جاتے ایک تقبے کا درجہ آتا ہے کہ اس کا صرف اور سری مقصد ربت ہوا طور معاریفت ہوتی ہے وہ بہت آگے کے درجے ہیں تو تقبے کے درجے ہیں لیکن سب سے جو بنیادی درجہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ حرام سے بچنا ہے جو حرام سے نہ بچتا ہو جیسا میرے سن خود فرماتے ہیں کہ جو بد نگاہیاں کرتا ہو وہ کاہ کرنے کیونکہ اس کے اندر وہ حیا کا وہ جز ہی نہیں ہے کہ حیا تو ایمان کا ایک اہم تن شعبہ الحیا شعبۃ من المان کہ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے اس کو اس کو الگ سے بیان کیا مایا کا صلی اللہ تعالیٰ سے پوری روایت کے اندر کہ ایمان کے یہ یہ شعبے یہ جزے یہ یہ اور, اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے تو اس سے حیا کو اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو متقی تو بڑا ہی با حیا ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے حیا سمجھ میں ہے اس کے کردار سے حیا جھلکتی ہے اللہ ہمیں باہیا بنائے اللہ ہمیں متقی بنائے ایک اور شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے خوبصورت اور ہوشیار نوجوان کو دیکھا آپ نے حاضرین سے کہا کہ یہ نوجوان تو مجھے غیر مسلم ہے یہودی لگتا ہے لوگوں کو آپ کی بات پسند نہ آئی جب آپ محفل سے تشریف لے گئے تو نوجوان نے لوگوں سے پوچھا ان بزرگ نے میرے متعلق کیا کہا لوگوں نے اس کے افطار میں بتایا کہ وہ تمہیں یہودی کہہ رہے تھے نوجوان یہ سنتے ہی دورہ اور شیخ ابراہیم خواص رشمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہوا اور بولا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق کی فراست غلط نہیں ہوتی میں نے چاہا کہ میں مسلمان فقرا میں شامل ہو کر اس بات کا پتہ چلاؤں مجھے یہ لوگ نظر آئے اور میں ان کے ساتھ ہو لیا اور منتظر تھا کہ ان میں کوئی مجھے پہچانتا ہے یا نہیں آپ نے مجھے پہچان لیا اور میں نے بھی آپ کو پہچان لیا تو یہ مومن کی فراست ہے اسی طرح ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سیری سقتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم واس کیا کرو یعنی آپ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ تم بیان کیا کرو لیکن میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں ہچکچاتا تھا ایک جمعہ کی شب مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت دستیب ہوئی آپ نے فرمایا تم لوگوں کو نصیحت کرو میں بیدار ہوا اور صبحوں کا انتظار کیے بجے اپنے پیر و مرشید شیخ سیری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کے دستک بھی آپ نے مجھے دیکھتے ہی فراہ جب تک تم نے خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے نہ فرمایا جب تک تم سے خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نہ فرمایا تم نے میری بات نہ یعنی یہ آپ کی سراست تھی چیک سیدھی ثقافتی رحمت اللہ علیہ علی کی کہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ آج میرے مرید کے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم تشریف لائیں پھر مرشد تھی تو مرشد رہے ہیں پھر تو ہوتا نا. میں جو آپ کو اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ایک تعداد ہوگی جس کے تصور میں امیر سنت نہ آتے یار یہ مستقین کی باتیں کر رہا ہے اس میں تو الحمدللہ ہمارے پیرو مشید بھی ہم ان کی تخوض گاری کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کیا کھانے کے معاملات کیا پینے کے معاملات کیا پہننے کے معاملات کیا تہارت کے معاملات یعنی امیر سنت کی زندگی تو عبارتی تقوی سے تقوی تخواہ ہے پرہز گا ہی پرہیزگاری ہے ذہت ہی ذہد ہے اور سن رہے ہیں کہ اللہ تباک ان ان کے بندوں کو کسی کیسی طرح کر دیں فرما دیں اسی طرح ایک اور جنہیں بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ نے جب بیان شروع کیا تو ایک مرتبہ بیان کے دوران ایک عیسائی جوان بھیس بدل کر آیا اور اسے سوال کیا شیخ بتائیے کہ زور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد یعنی آپ کے نبی کے ارشادے فراست الم ضور یعنی مومن کی فراست سے کرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کیا مطلب ہے اس نے مطلب اپنے آپ کو چھپایا ہوا اب تھوڑی دیر کے لیے سر جھکتا ہے پھر سر اٹھا کر فرمایا تو نصرانی ہے اب تیر اسلام قبول کرنے کا وقت آ ہے مسلمان ہو جا وہ جوان اسی وقت مسلمان ہو گیا آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا جو مطلب وہ پوچھنے آیا تھا تو وہ مطلب آپ نے تو ہاتھ, ہاتھ اس کو پریکٹیکلی بتا دیا کہ یہ کا مطلب ہے اس کو آپ نے پہچان لیا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ایسے افراد کی کمی نہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے سب کے طفیل فراست کی نیوت فرمائی ہے اور ایسے کئی واقعات کتابیں پڑی ہوئی ہیں ان واقعات سے بزرگ ہوں گے جن کو پڑھ کر سن کر اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان میں جذبہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے جب میں نے باتیں بیان کی تو کیا ہمیں یہ نہیں لگے کہ ہم بھی تقوا اور پرہزداری اختیار کریں اور سیاست جیس کی ایک بڑی ادا اپنی رہنیوں سے ہمیں عطا فرمائے جو فرقان ہے اسے حق و باطل اچھے بونے میں با سہولت امتیاز کر دیا جاتا ہے اب چند ایسی عبادتیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے بندہ تقوی کے حصول میں یہ عبادتیں اس کی کافی متوں مطلب کے مدد کرتی ہیں اور ان چیزوں سے کر کے اور ان چیزوں سے بچ کر بندہ اس منزل کو پانے میں اللہ کی احمد سے کامیاب ہو جاتا ہے چنانچہ محرمات شرعیہ سے بچے یعنی کوئی حرام کام نہ کرے کہ پتا چل جائے کہ یہ کم حرام ہے وہ بچ جائے اس کی روزی حال کی ہو اس میں سوت شراب رشوت جوئے وغیرہ کی کوئی آمیزش نہ ہو ایسی کوئی دولت اسے اس میں شامل نہ ہو نیگیٹو رسک اپنے رسک کو حل کریں تک بچائیے اپنے رسک اپنے رسک کو حل کریں رسک کو پاکیزہ کریں رسک کو تاہر کریں اس کے لیے ان میں دین سکھنا پڑے گا ایجادت کے اصول سیکھنے اپنے آج ایک بہت بڑی بےز کمیونٹی ہے جو بزنس جانتی جو بزنس جو موجودہ جو بزنس کا ٹرینڈ ہے وہ بزنس کا ٹرین تو جانتی ہے لیکن اس بزنس کو کرنے اور اس تجارت کو کرنے اور اس کاروبار کو کرنے کے جو شرعی تقاضے ان کو نہیں جانتے اس کا بار بار بار بار بار بار, بار چینل پر ذکر کیا جاتا ہے بار بار اپکرش کیا جاتا ہے کہ برائے کرم اپنے کاروبار کی شرعی اسکینگ کروا لیں درخت نے سنت کا آپ کو پتا بتا جاتا ہے شرعی رہنمائی کے لیے آپ کو فون نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فون کر کے آپ اپنے کاروبار کی اسکینگ کر لیں میری مدنی دیجیے آج بھی اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہے میں آپ سب سے ارض کرتا ہوں میں فیملی سے ارض کرتا ہوں کہ اگر بچوں کی امی دیکھی ہوئی ہیں وہ ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ اپنے کاروبار کو دیکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم حرام کھا رہے کہیں ایسا نہیں ہمیں جرنم کی آگ میں جھوک دیا جائے اس حرام غذا کی وجہ سے اگر وہ حرام ہے تو تو سب مل جل کر ایک کریں اس پہ ڈرے نہیں کہ اگر حرام ہوا تو حرام ہوا تو چھوڑ دیجیے اگر نہیں چھوڑیں گے تو قبر میں مر جائیں گے قبر میں پھنس جائیں گے رہا وقت تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں تو کبھی بھی قبر میں اترنا پڑے گا ان قریب اب اگر آپ نہیں کرتے اور یہ سب لے کر بیٹھے اور اگر یہ سب حرام ہے ناجائز ہے سود رشوت اور باطل تجارت کے ذریعے جو آمدنی آپ نے حاصل کی ہے فاسد تجارت کے ذریعے جو آمدنی حاصل کی ہے جسے مطلب کہ آپ کا جو عقد ہے جو آپ کا لینا دینا ہے جو آپ کا جو ڈیلنگ ہے وہی شرآن ناجائز ہو جاتی ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کاموں میں حرام غذا میں حرام آمدنی میں مبتلا ہوں یہی چیز میں جو جاب کرتے ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنی جو جو ہے جو آپ کرتے ہیں اس کے متعلق شرع رہنما لیجیے کہ یہ جو کام ہے میرا یہ کام جو میں اس طرح کرتا ہوں یہ کرنا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے جو جائز ہو نہ وہ کیجیے جو ناجائز ہو چھوڑ دیئے رسک کا معاملہ ہے تو اب بھی جو آپ رسک لے رہے ہیں وہی لے رہے جو آپ کا مقدر ہے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم یہ اللہ کی دیا ہوا رسک اس کے بتائے ہوئے جو حلال راستہ ہے اس سے لیتے ہو یہ حرام راستے سے لیتے ہو جس سے جانے سے اس منع کیا ہے اپنی بندگی کو پہچانے بندگی کی معریفت ہے کہ بندگی کس شے کا نام ہے سب سے بنیادی چیز اپنے کاروبار کو جو ایکسپورٹرز ہیں جو امپورٹرس ہیں جو جیولرز ہیں سونے کا کام کرتے ہیں چاندی کا کام کرتے ہیں کرنسی کا کام کرتے ہیں انڈسٹریل جو لوگ ہیں جو مینوفیکچرر ہیں جو ہول سیلر ہیں جو ریٹیلر ہیں جو کسٹمر ڈیلنگز کے اندر ہوتے ہیں ہر ایک چاہے وہ کسی بھی پروفیشنز کے اندر ہیں آپ کسی بھی کاروبار کے اندر ہیں آپ آپ کی کیسی تنخواہ آپ کی کیسی آمدنی ہے ہونی تو جائز چاہیے نا اب کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں آپ اب آپ بولو گے میں اس ادارے کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ادارے میں کام کرنا یا یہ کہنا ناجائز ہے اب میں اس کو چھوڑو کیسے میرے لیے کوئی ذریعہ بنے ذریعہ تو بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی جب نافرمانی کرتے تو بھوکے نہیں مرتے تو فرما باداری کریں گے تو کیا بھوکے مریں گے ہم تو کنڈیشن کر کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دو, چھوڑ دو اس میں کیا کنڈیشن کرنی ہے کہ میرے لیے کوئی دوسرا راستہ تو پہلے نکلے میں اس کو کیسے چھوڑوں ارے یہ کیا بات ہے کی؟ کیسے چھوڑوں چھوڑ دو بھائی اللہ نے منع کر دیا اس کے حبیب نے منع کیا چھوڑ دیں گے جی اس کو اللہ پر بھروسہ کیجیے توکل کیجیے فوراً اپنی آمدنی کو پاکیزہ اور درست کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد نماز کی پابندی فرمایا گیا روزانہ کچھ نہ کوئی نواف پڑھیں بے خصوص فجر کے بعد قرآن کے پاک قرآن پاک کی پلاوت کی پابندی کریں درست شریف و کثرت پڑھتا رہے مکثرت استغفار کرتا رہے رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہو سکے تو وہ قصرت نفلی روزے رکھے پھر مزید فرمایا کسی نیک اور متقی اور پرہیزگار کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کا مرید بن جائے اور شیخ نے جو اس کو عورد و وضاحت دیے ہیں ان عوراد و وضاحت کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے وہ منزل عطا کرے گا اپنا وہ قرب عطا کرے گا اپنی وہ معرفت اور اپنی وہ محبت عطا کرے گا کہ جس کو جس کو پا کر وہ بڑی لذت محسوس کرے گا اس کو بڑا قرب نصیب ہوگا تو اپنے پیر مرشد سے وابستہ ہو مرید بن جائے آج ہمارے اس معاشرے میں مرید بننے کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار کیا مرید بننا ہے ارے آپ بزرگوں کی سیرت تو پڑھیں. ابھی میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو واقعہ سنایا ان کے پیر مرشد مرشید سیر شکت کی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے. آپ سیرت دیکھیے بزرگوں کی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی آپ کسی نہ کسی کا مرید نظر آئے گا پیر مرید پیر مری پیر مرید پیر مرید اور جو جی دعوت اسلامی اس انداز کو لے کر آئیے نا آپ کے سامنے آپ بتائیے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے, کے حصول کے جو میں نے یہاں طریقے بیان کیے دعوت اسلامی کے اس طریقے پر ہمیں نہیں لا رہی رہی پیر و کی بات الحمدللہ پیر و مرشید اللہ نے ہمیں عطا کیے دنیا نیک لوگوں متقل لوگوں سے خالی نہیں ہے الحمدللہ ان میں ایک ہمارے امیر سنت ہیں پیرو مرشد زبردست آشی کے رسول ہیں زبردست تقوا اور پرہزگاری اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے ابھی آپ دیکھ ہی رہے مدی چینل پر ان کے مناظر جس طرح مریدین ان سے برکتیں پا رہے ہیں ہمارے ہوتا ہے نا کہ یار ایک ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے تو بڑا رشت لگ جاتا ہے اس کے یار کہ اس سے فرق بہت پڑتا ہے اور بھی مہلے کے اندر علاقے کے بہت ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ماہے جوکٹر ہوتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی کسی کے ہاتھ میں کم شفا ہوتی کسی سے زیادہ شفا ہوتی ہے لیکن اگر ہم امیر سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ تبدیلی جو آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر یہ شفائی نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر سنت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو گناہوں کا مریض ان کا قرب پاتا ہے ان سے نسبت قائم کرتا ہے وہ گناہوں کے مرض سے شفا پاتا ہوا نیکیوں کی منزل کی طرح رواں دواں ہو جاتا ہے جب ہمیں ایک ایسا طبیب اللہ تعالی نے عطا کیا روحانی مح... علاج کرنے والا ہمیں ایسا عطا کیا تو فوراً پا... آگے بڑھ کے اس کا دامن پکڑ لینا چاہیے اور آشقان رسول کی صحبت نہ جانا جہاں چالیس اللہ کے نیک بندوں اس میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے آپ کو میں کل بھی میں نے دعوت دی تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جو اعتقاف ہیں اس اعتقاف میں آ جائیے آپ کو بڑا سکون بڑا مطلب کہ قرار اور آرام نصیب ہوگا نہ جانے کہاں کہاں کن کن احتکاف کے اندر کون کون اللہ تعالی کے نیک بندے اور اولیاء کرام اپنی برکتیں لٹا رہے ہوں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا اپنے کو عام لوگوں میں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شہرت عطا کر دیتا ہے جو جس کے ذریعے وہ اس کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تقوی عطا فرمائے اور اس تقوے کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فرقان جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مشارت دی جس سے مراد فراست بھی لی گئی ہے اور مغفرت گناہوں کی معافی عطا فرمائے اپنے فضل و رحمت کا ہمیں حصہ طا فرمائے اشر مغفرت کیا بھی یہ آخری دن ہے اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کی اس نے مغفرت فرما دیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور عمل کرنے کا جذبہ فرمائے آمین بجاہین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر السنت کی طرف